کالم تخسم اندولہ اور یہ ہے جو بہت اہم جو بات ہے جو کہی ہے انہوں نے اور انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ دیکھو تم نے جو یہ اللہ کے سوا بت بنا رکھے ہیں انہیں پوچھتے ہو یہ بھی تم بھی جانتے ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تم بھی جانتے ہو کہ ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تم بھی اور واضح ہو میرے متنبے کرنے کے نتیجے میں تم آگاہ ہو چکے ہو کہ یہ تمہاری حماقت ہے لیکن تم کیوں چمٹے ہوئے ہو موت بتا بینک دنیا دنیا کی زندگی میں تمہاری باہمی محبتیں جو ہے وہ چمٹا رہی ہیں اب کیا کریں ہماری قوم ہے ہماری برادری ہے ہمارا خاندان ہے وہ سب یہی کر رہا ہے میں اگر چھوڑ دوں گا تو میں آؤٹ کاسٹ ہو جاؤں گا میں تو نکل جاؤں گا پھر برادری سے اکیلا آدمی کیسا رہے یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پھر جمع کر رکھتی ہیں جیسے عشویت کا ذکر آیا تھا پچھلی صورت میں کہ اب اشویت نہیں ہونی چاہیے اسی طریقے سے یہ عصمیت ہی نہیں بلکہ یہ کہ یہ جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں دوستیاں ہیں کاروبار ہیں یہ معاملہ جو ہے کہ حق تم پر منکشف ہو چکا ہے تم جان چکے ہو کہ یہ صرف کوئی شے نہیں ہے یہ تم کر رہے ہو تمہارے آبا و اجداد نے جو رسمیں ڈالی ہوئی ہیں اور تمہیں میں نے متنوع کر دیا ہے تم نے اپنے جیو میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اپنے غریبات میں جھانک کر دیکھ لیا ہے اور تمہیں تم پر یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے پھر بھی تم جو چمٹے ہوئے ہو اپنے اس نظام کے ساتھ تو اس کا سبب صرف ایک ہے موقع علم مرتخص تم ان دونوں لائے اوسان مبت دت عبین کمفیل حیات دنیا تمہاری باہمی محبتیں جو ہے دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں چمٹائے رہتی ہیں یہی معاملہ ہے اس دنیا میں جب کوئی تحریک اٹھتی ہے اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اور بہت مخلص لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں فرض کیجئے کسی شخص سے کو غلطی ہو گئی کوئی غلط رخ مڑ گئی تحریک اب وہ تحریک جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوئے اس کے نتائج جو ہم لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی تر ہم کسی غلط راستے پر آ گئے ہیں لیکن یہ کہ پھر وہ ایک عصبیت جماعت ہی ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ماننے کے باوجود پھر اس جماعت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے ہماری دوستیاں ہیں ہماری رشتہ داریاں ہیں ہمارے کاروباری تعلقات ہیں یا یہ کہ کچھ لوگوں کے تو اپنے مفادات بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ عرصے کے بعد ہر جماعت جو ہے وہ ایک فرقہ بن جاتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو ہے وہ تین چیزوں کا بندوبست کیا ہے ختم نبوت کے خلا کو پر کرنے کے لیے نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ پر تو جو خلا پیدا ہوا وہ تین چیزوں سے پُر ہوا نمبر ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا پہ توراط کر لیا ایسا نہیں کا لیا تھا نمبر دو ہر صدی میں مجددین کے اٹھانے کا اہتمام کر لیا ایسے لوگ اٹھاتے رہے نبی تو نہیں ہوں گے وہی نہیں آئے گی لیکن وہ دین کو تازہ کریں گے دین کی حقیقی تعلیمات جو لوگ بھول چکے ہوں گے دوبارہ یاد دلائیں گے دین کی اصل عقائق کی طرف متوجہ کریں گے اور تیسرا یہ کہ ایک جماعت ضرور قائم رہے گی حق پر لا لاتی امت قائف القائے دین الحق اب ہوتا کیا ہے ایک صدی میں کوئی ایک مجدد اٹھا اس نے ایک محنت کی کوشش کی جد وجہد کی کچھ لوگ اس کے گرد آ گئے, جمع ہو گئے عوان و انصار ہو گئے وہ ایک جماعت بن گئے لیکن یہ کہ اگلی نسل میں کیا ہوگا یہ لوگ جو آئے تھے اس کے ساتھ یہ تو آئے تھے فیس ویلو پر اس کو قبول کر کرنے گے یہ دعوت صحیح ہے لیکن ان کی اولاد اب اس لیے چمٹ رہی ہے کہ ہمارے والد تھے اس دماغ میں اب یہ عصبیت کا ایک سلسلہ شروع ہوا تیسری نسل میں آ کر پھر یہ ہو جاتا ہے اتنے عرصے میں اس جماعت کا ہلکا بن گیا اس کے آپس کے دوستیاں ہیں تعلقات ہیں لین دین میں یہ رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں لہذا وہ ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اب اس فرقے کے ساتھ چمٹ کر لوگ رہتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو اٹھاتا ہے اور پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہے اسی کام کو اثر نو شروع کرتا ہے یہی ہوتا آیا ہے اسی لیے ہر صدی میں مجد اس لیے کہ تیسری نسل میں آ کر راوت جو ہے وہ لازم اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے کہ حضور نے بھی فرمایا خیر و قرنی یہ کرنی سمن لدینہ یلو نہ بہترین میری امت کا دور تو ہے میرا اپنا دور پھر وہ جو میرے بعد ہیں اور پھر وہ جو ان کے بعد ہیں تو تین نسلوں کو آپ نے خیر قرار دیا ہے اس کے بعد ظاہر بات ہے آیا ہے ہمارے یہاں بھی آیا ہے جب حضور کی قائم کی ہوئی جماعت میں زوال آ گیا تو اور کون ہوگا بڑا سے بڑا شخص ہے جس کی قائم کی ہوئی کسی جماعت میں زوال نہ آئے یہ تو چیزیں ہوتی ہیں لیکن ہر شخص کو ہر وقت دیکھنا چاہیے کہ آج کے دور میں دین کا وہ کام کس کے حوالے اللہ نے کیا ہے کس کو توفیق دی ہے جو صحیح طریقے پر اس کام کو کر رہا ہے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے کسی جماعت کی عصبیت جس طرح کسی قبائلی عصبیت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے ایسے کسی جماعت کی عصبیت میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ ہے وہ اہم بات جو یہاں آئی ہے کالا <سؤال> ان تخص تم ان لائے اوسان مودت میں حیات دنیا سم یوم قیامت یکفر بازم پھر قیامت تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے تم ابھی تو بڑی دوستیاں ہیں بڑا گھجوڑ ہے وہ یلان بازم باز تم میں سے بعض دوسروں کو لالت کریں گے وہ مابار سب کا ٹھکانا ہوگی آگ و ما من اور نہیں ہوگا کوئی تمہارے لیے مدد کرنے والے فامن نہ حضرت آئے حضرت ابراہیم پر وہ ان کے بھتیجے تھے وقال علی مہاجر اللہ ربی اور حضرت ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں وہ اپنا ملک چھوڑ کر چلے آئے شام کی طرف پرانے مجید میں کہیں بھی پھر اس کے بعد یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ ان کی قوم کا کیا اثر ہوا پیچھے ان کو ہلاک کیا گیا کیا ہوا عالم ام لہو ہوا لذیذ الحق یقین اللہ کا زبردست حکمت والا وبا لہو اشحاق و یعقوب اور ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا یعقوب جیسا پوتا دیا وہ جاننا تھی ذلیت ہند اور پھر ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی یہ نوٹ کر لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی کوئی رسول اس دنیا میں ان کی نسل سے باہر نہیں آیا لیکن یہ کہ ان کی نسل کہاں کہاں پھیلی ہے یہ ہم نہیں جانتے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت احساس ان کی نسل کتنی تھی کہاں کہاں گئی ہے تو رات نے تو محفوظ رکھا ہے صرف یاقوب کو اس نے کہ بلی اسرائیل کیونکہ یہ لوگ ہیں اپنی نسلی وہ جو بات تھی اس کے حوالے سے حضرت یعقوب کے بارے میں تو ساری چیزیں موجود ہیں حضرت اصاف کی کوئی اور بیٹا بھی تھا کہ نہیں تھا عیسو تھا مثلاً تو وہ عیسو کہاں ہے اس کی اولاد کہاں گئی اس طرح بنی قطورہ کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے حضرت قطورہ سے تو ان میں سے صرف ایک کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے حضرت شعیب جس سے نسل میں آئے ہیں مدین کی اولاد باقی کہاں گئے تو اسی طریقے سے یہ یو در حقیقت یہ اولاد ابراہیم کہاں کہاں پھیلی ہے جیسے کہ میرا گمان ہے کہ ہندوستان میں بھی آئی ہے نسلت یہ کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت اصاف کی اولاد میں سے یسو کی اولاد آئی ہو اور وہ یہاں پر آباد ہوئی ہو لیکن یہ کہ ان کا تعلق بھی یہ خاص طور پر برہمن طبقہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ابراہیم کی نسل سے ہے برہما برہمن براہمن برہمن, برہمن ابراہیم سے تعلق رکھنے والا براہمن تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نفسی جو ہے اس میں مناسب موجود ہے اللہ عالم یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے اللہ یہ کہ کوئی شخص ہسٹری کا اس کو اپنا ریسرچ کا موضوع بنائے بڑا عالم ہو وہ لائبریرین جو ہے کھنگالے اور پرانی تاریخیں دیکھے شاید وبابلہ نہوی سات و یعقوب و جاننا فیضولی نبوۃ اول ہم نے اسی کی نسل میں اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی طویل عرصے تک وہ نبوت و کتاب آتی رہی حضرت یعقوب کی اعداد میں پھر آخری نبوت و رسالت حضرت اسماعیل کی اعداد میں وہ آ کہنا اج ہم نے اسے عدل جو ہے دنیا میں بھی عطا فرمایا وہ ان رہو پھر آخرت ہی اور یقیناً وہ آخرت میں ہمارے بڑے نیک بندوں میں سے ہیں لوتن اور ہم نے لوت کو بھیجا اس خالد قوم ہی ان لطاطن الفاحش آ جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے یہ جو قوم کہا گیا مجازن حقیقت وہ قوم ان کی نہیں تھی حضرت ہے تو بھیجے گئے ہیں ان شہروں کی طرف یہی ایک ہے ورنہ ہر قوم کی طرف رسول اسی میں سے بھیجا گیا لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے بعد کوئی رسول کسی اور قوم میں ہو نہیں سکتا اس لیے امورا اور صدوم کی مستیوں میں جو بھیجے گئے وہ حضرت لوت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتیجے ہیں ان نقم لطات الفاہشہ تم لوگ بڑی بے حیائی کا ارتقاب کر رہے ہو ماسبا کا میں حاجم تمام جہان والوں میں کسی قوم نے تم سے پہلے یہ حرکت نہیں کی ایندمر خاتون ودانا کیا تم مردوں کی طرف آتے ہو اپنی سہمت کو پورا کرنے کے لیے تخت صویل اور راستہ مارتے ہو یعنی فطرت کا راستہ تو یہ ہے اولاد ہوتی ہے تو ہوتی ہے مرد اور عورت کی میلاد سے تم نے جو راستہ اختیار کیا تو گویا کہ اس فطرت کی راہ کو تم کاٹ رہے ہو وہ خاتون فینادی کو مل مل اور تم اپنی مجلسوں میں اس کا اتکاب کرتے ہو یہ ان کی بے حیائی کی اور جھٹائی کی انتہا ہو گئی تھی فما انا جواب قوم ہی تو نہیں تھا جواب اس کی قوم کا کوئی اللہ کالو سوائے سے کہ انہوں نے کہا اعتناب تین بے عذاب اللہ من الصادقین اے لوت اگر سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے قال آؤ بن سلیہ آل تو حضرت لوت نے دعا کی پروردگار میری مدد فرما ان مفسدوں کے خلاف ولما جات وسولنا ابراہیم ابل اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر بشارت لے کر حضرت احساس کی ولادت کی کالو انام مہلے کو اہل حاضل انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو ان نہ کالو ظالمین یقیناً جو بستی والے جو ہیں اس بستی کے لوگ رہنے والے وہ بڑے ظالم ہیں گناہ گار ہیں کالا انفیحا لوتا حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو بھی تو ہے اسی بستی کے اندر نہ عالم منفی ہا انہوں نے کہا تو خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں ہم اسے بچا لیں گے نجات دیں گے اس کو بھی اس کے گھر والوں کو بھی سوائے اس کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ ہوگی رہ جانے والوں میں وہ لمبا انجات وسول نہ لوتن اور جب وہ ہمارے جو ہے وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس سی ابھی ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے وہ ذاک ابھین اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے وہ کار الاتا بلا تَخَزًا. انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائے اور نہ کوئی رنجیدہ ہو ان نہ کا ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور کے گھر والوں کو کا سوائے آپ کی بیوی کے کانت من الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے ان منظم اعلیٰ اہل حاضر کریت رجمن ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت ایک عذاب آسمان سے بیمار کارو یا سکون پر سبب اس فصق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے ورق ترکنا منہا آیتن بی نتن اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جبکہ قرآن نازل ہوا ہے اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے بئی نط القومی یاقلون ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے وہ علا مدین آخ صاحب مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شاہب کو فقال یا قوم محمود اللہ اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو ورج ال یومل آخرا اور دیکھو آخرت کے دن کی قیامت کے دن کی انتظار میں رہو امید میں رہو وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا وہ اللہ تاث مفتین اور زمین میں فساد بچاتے مت پھرو وہ ہو تو انہوں نے اس پہ جٹلا دیا فاختہ تم تو انہیں آپ پکڑا زلزلے نے فاس فی دار جاسمین تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندے وہ آدن و سمودا اسی طرح آد و سمود وقت طبی مسا کے نکم اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ کہاں آباد تھے بزید شیطان و اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مشرکانہ فعال کو مزین کر دیا تھا اسی میں مگن سے خوش تھے فسد ہمع صبیل اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے سرات مستقیم سے جو سرات توحید ہے اس سے وہ کانو مستفسرین حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار بہت غور کرنے والے سوچنے والے بڑے دانشور تھے لیکن یہ کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی سب کچھ دیکھ لیا اللہ نظر نہیں آتا کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپ سے کتنے ٹریلین ٹریلین وہ لائٹ ایئر کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ایک ہے ایک آنکھ کھلی ہے ایک آنکھ اندھی ہے تو ہاں وہ بھی تھے بڑے ہوشیار ہوں مستبصرین یعنی استفسار جو ہے یہ باب استفاق دیکھنا بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے مشاہدہ کرتے تھے آبزرو کرتے تھے سب ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر سکا وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں میری زندگی کا مال کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے بس پیدا ہونا کھانا پینا جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا از دیٹ آل از دیٹس دی اینڈ آف اوور ایگزٹینس کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو تو کیا زندگی ہوئی عمریں دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں کتنا وقت تو گزر گیا بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا لڑک پر ہے اس کے بعد نوجوان ہی ہے اس کے کچھ اپنے ہی اور, اور جو ہے اس, کا, اس کی کیفیات ہوتی ہیں جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا اور اس کے بعد وہ نکلے کیلا یار علم بس یہی زندگی یہ اشرف المخلوقات ہے یہ مسجود ملائق کی زندگی یہ ہے نہیں اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانا فردا سے پہ ہم ہر دم ہے زندگی وہ زندگی تو ابدی ہے یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے اسے ایک امتحانی وقفہ ہے تین گھنٹے کا نہیں تیس سال کا صحیح بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کوانٹیٹیو فرق ہے کوالیٹیو نہیں وارون و فرا وہ اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی بولک جا ہوں موسا ان کے پاس موسا آئے تھے واضح کالی بات لے کر فستبرو فلم انہوں نے زمین میں تکبر کیا وہ ماں سابقین لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے فکل نخلنا بھی غمبی ہم نے سب کو پکڑا ان کے گلاحوں کی پاداش میں فمین منصلّہ علیہ خاص تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا وہ ہوا جو ہے اس پر پتھرا کر رہی تھی تو یہ قوم لوت پر بھی ہوا ہے اور بعض رات کے نزدیک قوم آگ پر بھی سب خراہ ویتاً فتح اور قوم وا ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے سات راتیں اور آٹھ دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا اٹھا کر پٹخا ہے اور اس میں وہ کنکر بھی تھے وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے اور اسے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے کا تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے فمین من ارسل اللہ علیہ ہاسمہ وہ من خزرا اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک نے آ پڑا آ پکڑا یہ سمود اور اہل مدین تھے من ومین ان میں وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا یہ قانون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے من اغرقنا اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا اور غرق کرنے کے دو طریقے ہوئے ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی قوم نو جہاں تھی وہیں غرق کیا وہی کا وہی لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو لا لشکر کو ان کے محل سے نکال کر ان, کی ان کے شہروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرض کیا وہ ماں قان اللہ علیہ ہوں لیکن اُن پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلاکن قانون بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے مسل النظیر التحد اندون اللہ اولیا کا مسل الکبوت یہ بھی اس کی اس حصے کی ان تین کی بڑی اہم آیت ہے تمسیل ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہ ہماری دیوی ہے یہ دیوتا ہے یہ اس کی کرپا چاہیے اس کا اس کی نظر کرم ہو یہ ہمارے جو عوریہ اللہ ہیں دورا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی مادری اعتبار سے بھی اور یہ جو بھی کاز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں یہ, ہمارے حمایتی ہیں, یہ ہماری حمایتی ہے یہ ہماری مدد کریں گے لیکن واقعہ یہ ہے سوائے اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے مسل النظیر تخدم اندور کا مسل انکبت جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پناہ اور مددگار بنایا ہے کسی اور پر توقل ہے کسی اور پر سہارا ہے امریکہ ہماری مدد کرے گا وہ جو کچھ سر میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا اس کو سہارا نہیں بنایا مسل النظین تخد السل الکبوت اتحد بیتا یہ بکری بھی تو ایک گھر بناتی ہے جالہ بناتی ہے اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے لال عالمون کا معلوم ہوتا ان لا لما یا دونوں ہی بن شے <شَيْء> اللہ خوب جانتا ہے کہ جس جس کو یہ پکار لے اللہ کے سیوا کوئی شے ہے ہی نہیں وہ الفظ الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا وہ تل کرم سال یا اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں خلق اللہ حسما واتم اللہ تعالیٰ نے آس و زمین تخلیق فرمائے بالحق حق کے ساتھ ان نفیزہ لے کامومنینین یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے